الروم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كاف ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين سبحان الله یہ مبارکہ اور اس سے اگلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک انتہائی اہم مضمون بیان فرمایا یہ آیات مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ اقلی صاحت السلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے وہ پہلی ہی زیارت اور ملاقات میں مسلمان ہو گئے <سلام> آق علیہ السلام کی گفتگو مبارکہ سنی کلام مبارکہ سننے کے بعد وہ مسلمان ہو گئے وہ زندگی بھر بیان کیا کرتے تھے کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات کیسے ہوئی تھی اور آقا علیہ السلام اس وقت فرما کیا رہے تھے پہلا کلام کیا سنا تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آق علیہ السلام سے اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ ہو چونکہ یہودیت کو چھوڑ کر کے اسلام کی طرف آئے تھے یہودیت میں ایک تو اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا اس کا دودھ پینا حرام تھا اور ہفتے کے دن کی تعظیم یہ فرض تھی اے ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرتے تھے فارغ ہی رہتے تھے اس کی تعظیم کے لیے اس دن عبادت کے لیے انہوں نے خاص کر رکھا تھا جیسے نصارا کے لیے اتوار کا دن تھا عبادت کا اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام کو جمعہ کا دن عطا فرمایا عبادت کے لیے لیکن وہ اس دن میں کوئی کام نہیں کرتے تھے مکمل طور پر چھٹی کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام پر فضل فرمایا کہ وہ جمعہ سے پہلے بھی کام کرتے رہیں جمعہ کے بعد بھی کام کرتے رہیں اور یہاں تک فرمایا کہ جب تم جمعہ ادا کر لو تو اس کے بعد تم کام کرنے لگ جاؤ اجازت ہے تمہیں عباہت ہے یہ حکم وجوبی نہیں ہے بلکہ عباہت ہے تمہارے لیے جایا ہے کہ تم کام کرنا شروع کر دو وہ بیٹھا بھی رہے کام نہ بھی کرے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں چونکہ وہ یہودیت کو چھوڑ کر کے اسلام کی طرف آئے تو ان کے دل میں عظمت تھی یہ کچھ احکامات کی وہ کہتے تھے کہ اسلام نے اونٹ کا گوشت کھانا فرض واجب قرار نہیں دیا یہودیت میں اس کی ہر بندہ عملان اسے ترک کر دے املن نہ کھائے اسے دودھ کو پینے چھوڑ دے املن چھوڑ دے لیکن اعتقاد رکھے کہ اس کا دودھ جو ہے اونٹنی کا یہ حلال ہے تو کہتے ہیں اس طرح کر کے اسلام کی بھی رعایت ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ یہودیت کی بھی رعایت ہو جائے گی دونوں پر عمل ہو جائے گا یعنی کہ اس کی حلت کا حلال ہونے کا اونٹ کے گوشت کا اور دودھ کا حلال ہونے کا یہ اعتقاد رکھے اور ساتھ ساتھ اسے کھائے نہ یہودیت پر عمل کرتے ہوئے تو دونوں پر عمل ہو جائے گا دونوں کی رعایت ہو جائے گی اور اسی طرح کر کے ہفتے والا دن جو ہے اس کے دن شریعت اسلامیہ نے ہمیں حرام تو نہیں قرار دیا نا کہ ہفتے والا دن بندہ یعنی کام کرے یہ فرض تو قرار نہیں دیا تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ بندہ اعتقاد یہی رکھے کہ ہفتے والا دن جو ہے اب اس کی جو تعظیم جو میں تھی وہ والی جو ہے وہ فرض واجب والی وہ فرضیت ختم ہو گئی ہے لیکن چونکہ اسلام نے اس دن کام کرنے کا حکم بھی نہیں دیا فرض بھی قرار نہیں دیا تو بندہ جو ہے وہ اعتقاد اسلام کے حکم پر عمل کرے اور عملاً جو ہے وہ اسے اپنا لے یہودیت والے حکم کو تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آئے مبارکہ نازل فرما کر ارشاد فرمایا جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ دین منسوخ ہو چکا اب تم نے ناسخ دین کو اپنا لیا ہے یعنی اس شریعت سے موسمی کو چھوڑ دیا ہے تم نے اب کریم کل صحت اسلام کی شریعت میں تم داخل ہو گئے ہو تو اب تم پر لازم ہے کہ تم اپنے سارے احساسات سارے جذبات اور ساری محبتیں سارے ملان سارے لگاؤ وہ صرف اسلام کے ساتھ رکھو کسی اور شریعت کے ساتھ نہ رکھو انہیں سمجھا ہے مسئلہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا واضح طور پر ارشہ فرما دیا کہ کسی بھی طور پر تمہارا دل جو ہے وہ کسی اور حکم کی طرف مائل نہ ہو بالکل طور پر تمہارے منقطع ہو جاؤ اور تمہارا پورے کا پورا دل دھڑکے جھکے صرف اور صرف اسلام کی طرف بس یہ ذہن میں رہ آج مسرد عام مشرق میں بھی یہی ہے پاک جی میں نے ابھی آپ کو بتائی کیا کل ایسا تو سامنے شاع فرمایا کہ ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے تھا تعظیم کے لیے عبادت کے لیے اور اتوار کا دن نسرانیوں کے لیے تھا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہفتے کا دن جمعہ کا دن عطا فرمایا ہے تو آج ذرا آپ خود بتائیں ہم کس جگہ پہ کھڑے جمعہ ہے ہمارے پاس ہمارے پاس تو اعتبار آ گئے سارے کے سارے ہر ادارے میں چھٹی اعتبار کو ہوتی ہے پتا نہیں سمجھ نہیں آتی ان کا حساب کیا ہے وہ گھر میں نہ تین بندے رہتے تھے ایک میاں بیوی تھے ایک مقنس تھا مقنس عربی زبان میں ہیڑے کو کہتے ہیں ہر رہتا تھا تو وہ دونوں میاں بیوی آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ بل جمع کروانے کون جائے ایک مثال دے رہا ہوں بل جمع کروانے کون جائے تو بیوی بی کہتی ہے کہ تم جاؤ وہ کہتے ہیں کہ تم جاؤ اتنے میں وہ جو مقنس تھا اس نے سن لیا اس نے کہا کہ مجھے دو میں جمع کرواتا ہوں وہ جب گیا تو وہاں جا کے وہاں سے واپس آ گیا ان کا بل جمع کروا دیا اس نے کہا وہاں دو لائنیں تھیں ایک مردوں کی تھی ایک عورتوں کی تھی ہماری تو لائن کوئی نہیں تھی <مسلام> ایک لائن مردوں کی تھی ایک عورتوں کی تھی ہماری لائن ہی کوئی نہیں تھی تو <مسلام> <مسلام> <مسلام> بھائی خدا کے لیے یہاں پہ یہودی بھی لائن کھڑی ہے نصرانیت کی بھی لائن کھڑی ہے ہندوؤں کی بھی لائن کھڑی ہے بدھوں کی بھی لائن کھڑی ہے تو،, تو مسلمان تیری لائن ہی کوئی نہیں تیری لائن کون سی ہے تیرے حساب وہی ہو گیا ہے مخنص والا کہ تیرے اپنا تیرے پاس کچھ ہے ہی نہیں بھئی رب تبارک و تعالی نے قرآن کریم واضح طور پر شاہ فرما دیئے صاحب مبارکہ میں یا ایو اللہ انہاب فی السلم کافہ اے ایمان والا تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف اسلام کی طرف دیکھو کسی اور کی طرف نہ دیکھو آج آپ ہمیں دیکھیں ہمارا نظام سیاست جو ہے وہ جمہوریت والا ہے انگریز والا ہے بالا ہے, ہے،, ہے، جی جمہوریت یہود نے سارا کی ہے کی اور نظام معیشت جو, جو, جو ہے وہ بھی انہی کا ہے،, ہے سوشلزم ہے اور اسی طرح کر کے نظام تعلیم ہے وہ بھی فرنگی کا ہے ہمارا اپنا ہے کیا ہم اپنے سارے کاموں کا اگر ہم جائزہ لیں ہمارے اندر کہیں سے کوئی ہندویزم گھسا ہوا ہے کہیں سے یہودیت ہے کہیں سے نسلانیت ہے کچھ کسی سے لے لیا کچھ کسی سے لے لیا کچھ لے لیا تو میں کا پھر مطلب کیا ہے ہم پورے کے پورے اسلام میں تو پھر داخل ہی نہیں ہوئے کیوں لیے ہم نے یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں رب تبارک کوال نے واضح طور پر ارشا فرمایا میں کہ ایمان والا تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں اب بتائیں بھائی اگر دیکھا جائے نا کہ اونٹ کا گوشت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے گناہ نہیں بنتا لیکن رب تبارک وطال نے کیا فرمایا کیونکہ وہاں جذبہ جو ہے نا محبت والا تعظیم ابھی بھی یہودیہ کی پائی جا رہی تھی اس لیے رب تبارک وطال نے اسے کیا فرمایا آگے فرمایا کہ اللہ تب تب یہ خطوطی میں تم شیطان کے پیروں کی پیروی نہ کرو شیطان کے نشانے قدم کرنا چلو مطلب کیا ہے حکم رب کا ہو رب اسے منسوخ کرار دے دے پھر رب تبارک و تعلق میں اگر کوئی اس حکم پہ عمل کرے گا تو شیطان کا پیروکارا میری بات ماننے والا نہیں ہے بتائیں بھائی وہ شریعت بھائی. ہے موسوی رب تبارک و تعلق کی طرف سے نازل کرنا شریعت, بھائی. شریعت بھائی. ہے بھائی. حضرت عبداللہ بن سلام نے یہی کہا تھا کہ ہم قرآن بھی پڑھتے رہیں گے ساتھ تورات کی بھی تلاوت کرتے رہیں گے رابطہ مارک و تعلوم ہے نا مولاد طلب خطبات شطمان شیطان کے پیروں پہ نہ چلو تم ان کے نیش شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو مطلب کیا یار شریعت خدا کی ہو رب نے علیہ کوالسلام پر نازل کی ہو ایک وقت میں اسی کا ماننا فرد ہو اس کا انکار کرنے والا بندہ کافر ہو پھر ایک وقت آ جائے جب امام الانبیاء علیہ السلام کی شریعت آ جائے پھر رفت فرمائے کہ اس کے پیچھے چلنا شیطان کی پیروی ہے اب تمہارے لیے پیروی کا راستہ ہے تو صرف اور صرف میرے حبیب کا راستہ ہے بس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو بتائیں بھائی صرف ایک یعنی اونٹ کا گوشت کھانا پڑھنا جی؟ کرتے, کرتے ہوئے نہیں صرف اور صرف یہودیت کی رعایت رہ جائے اسلام نے بھی اس دن چھٹی کرنا کام کرنا فرض قرار نہیں دیا تو بندہ اگر تھوڑا سا اس طرح کر لے بارک وطال نے اسے بھی فرمایا کہ ان نے شیتونا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اس کے پیروں پہ چلنا یعنی اب اسلام اتنا روشن اور واضح دین آ چکا ہے اب یہ شیطان تمہیں یہاں سے ہٹا کے ادھر لے جانا چاہتا ہے بتائیں بھائی جب وہ حکم ایک رب کا حکم ہو و تعالی اسے منسوخ فرما دے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے ذریعے سے نیا حکم عطا فرما دے تو اب کو پرانے حکم پر عمل کرے تو وہ بندہ شیطان کا پیروکار ہے وہ بندہ شیطان کا مرید ہے شیطان کا غلام ہے تو اب جو بندہ صرف سیدھا سیدھا یہودیت اور نصرانیت کے ہی ان کے خود ساختہ دین کو اپنائے کھڑا ہو کرسمس کہاں ہے حضرت عیسی علیہ السلام کے دین میں بتائیں بھائی جمہوریت کہاں ہے ان کے دین میں یہ ساری چیزیں آج جو ویلنٹائن ہے جتنے بھی منحوس چیزیں اور لنگ کی چیزیں لنگ یا فال جو ہیں آج یہ امت اب بنا رہی ہے یہ کہاں ہے ان کے میں بھی نہیں تھی بھائی یہ تو ان کی کھڑی ہوئی باتیں اور یہ ایسے منحوس ہیں ہماری قوم میں جو آج تکوا آ رہا ہے نا جن چیزوں سے وہ پرہیز کرتے ہیں ان سے یہ پرہیز کرتے ہیں جن چیزوں کو وہ اپناتے ہیں انہی کو یہ اپناتے ہیں یعنی ان کا تکوا جو ہے ان پیدا نہیں ہوتا ان کا تکوا جو پیدا ہوتا ہے وہ یہودیت اور نصرانیت کو دیکھ کر پیدا ہوتا ہے یہودی اور نصرانیوں کو دیکھ کر پیدا ہو رہا ہے. ہے جیسے نعوذ باللہ نوزال ابھی یہ عید کے دن جیسے ہی آئے نا جناب نوز بلّہ آپ یہ حیران کن بات سوچنے کے بعد یہ ہے دین پر تو ویسے یہودیت ہو نصرانیت کا قبضہ ہو گیا ہے یعنی نہ ہمارا دین غالب آنے دیتے ہیں اور نہ ہی کوئی بندہ جو غالب ہونے کی بات کرے اسے دنیا میں رہنے دیتے, دیتے ہیں جو بھی بندہ دین کے غالب ہونے کی بات کرتا ہے اسے دنیا میں نہیں رہنے دیتے ہیں اسے جیسے کیسے کر کے مندرنامے سے ہٹا دیتے ہیں مندرنامے سے ہٹا دیتے ہیں راہ کر لیتے ہیں اپنے لیے وہ جو بھی بندہ دین کا نام لے دین تو ویسے چھٹی है? اور ہم نے جو دین سمجھ رکھا تھا اکیلی عبادات کو اب وہ کتے عبادات پر بھی حملہ آور ہیں. عبادات پر بھی حملہ آور نوزالات تحریر مجھے ایک دوست نے بھیجی کہتا جی اس کا جواب لکھیں وہ کیا ہے جی حضرت سعید اللہ علیہ السلام کو واشی کہا گیا اس میں. اور حضرت حاضر رضی اللہ تعالیٰ کی توین اسماعیل علیہ السلام کی توہین کے وہ ذبح ہونے کے تیار کیوں جب شیطان نے جا کے کہا تھا حضرت حاضر کو ایسے ایسے آپ کے بیٹے کو زبا کرنے جا رہے ہیں تو وہ بھی کہاں بھی تیار ہو گیا ذبح کرنے کے لیے ذبح ہونے کے لیے تو بتائیں یہ کیا ہے بھائی وہ جو چیز ہمارے پاس بچی تھی نا مذہب اب وہ کمی نے مذہب پر بھی ہمارا آ رہا ہے لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمارے بولیوں کو کہ کس بات پہ لڑنا ہے ہمیں وہ مذہب جو ہے وہ بھی ہمارے پاس نہیں رہنے دیا جا رہا اس پہ حملے ہو رہے ہیں نوز کہتے ہیں کہ جانوروں کی عالمی قتل پر خوشی عالمی قتل پر جشن ہم اسے عید کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی کہ یہ عالمی قتل ہو رہا ہے جانوروں کا اور اسے خوشی کہیں جا رہی ہے اسے اس منایا جا رہا ہے جو ہیں وہ جو بچے سکول پڑھ رہے ہیں, انگریزی تعلیم پار رہے ہیں انگریز کی فرنگی تعلیم پا رہے ہیں ان کے ذہن میں تو یہ باتیں جلدی اثر کریں گی نہیں کل کو ہمارے بچے کھڑے جی ہمارا تو بڑا ظالم تھا تو پیارے اور محترم بھائیو یہ چیزیں جو ہیں اب وہ یعنی کہ اتنی بات جو رعایت رکھی جائے تھوڑی سی ان کی تو رب تبارک و میں کہ یہ شیطان کی پیروی ہے تو آج کے دور کے اندر دین بھی ہمارے پاس نہیں رہا ہمارے پاس مذہب کی چند چیزیں جو ہیں ان پہ بھی حملہ آور ہیں جو اس دین کے اس شریعت کے باغبان تھے جو اس شریعت کے یعنی کہ مالی تھے یعنی اس شریعت کے باغ کی حفاظت کرنے والے تھے وہ بھی نامورات کسی اور کام میں پڑے ہوئے وہ بھی وہ باتیں لے کے بیٹھے ہیں جن کا دین کے ساتھ دور دور تک کا تعلق نہیں تو پیارے اور محترم بھائیوں یہ بات ہر ایک بندے کے ذہن میں رکھنے والی ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں رب تبارک و تعالیٰ اتنی بات کو کہ اس میں رعایت رہ جائے یہودیت کے لیے جذبہ رہے وہ, وہ رب تبارک و تعالیٰ گوارہ نہیں فرماتا قرآن کریم کی آیات نازل فرما دیتا ہے مائکے آؤ تو میرے اسلام میں پورے پورے آؤ یہ نہیں کہ تھوڑا ان سے لے لیا تھوڑا ان سے لے لیا جیسے ہمارے ہاں شادی کی رسومات ہم نے ہندوؤں سے لے لی جی، رہن سہن ہمارا نسرانیوں والا ہے ہمارے قالین صوفے چیز دیکھ کے، فلانگے انگریز کے گھر میں ایسا ہے گھر میں ایسا ہے وہ والا ہم نے اپنا لیا ہر چیز ہماری انہیں والی ہے اور رہے تھے ہمارے جاہل صوفی نامراد راد انہوں نے کیا کیا جاہل صوفیوں نے وہ انہوں نے سادھو سنت فقیر جو ہندوؤں کے ہیں ان سے چیزیں لے لے کے جناب صوفیہ تصوف کے نام پر ان میں گھسٹ دی تصوف کے نام پر ان میں گھسٹ دی بہت سارے صوفی جہل کٹے نام ایسے ہیں جو اپنے ماننے والوں کو منع کرتے ہیں گائے کا گوشت نہیں کھانا میں نے کہا گائے کے گوشت سے تو ہندو منع کرتا ہے صوفی تجھے کون سے کیڑے پڑے ہیں تجھے کس باولے کتے نے کاٹا ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو گائے کے گوشت سے منع کرتا پھرتا ہے آج کتنے بے دین لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم تو گائے کا گوشت نہیں آنا دیتے کیونکہ ہمارے پیر پیر نام نے یہ کہا تھا کیوں بھائی پیر تمہارا حکیم تھا وہ جو بیمار تھا صرف اسی کو منع کرتا پورے خاندان کو منع کر دیا گائے کا گوشت نہیں کھانا تو تو یہ تو بھئی یہ ہندو ہے یہ تو ہندو سے کے نظریہ ہے کہ گائے کا گوشت نہیں کھانا ایسے زلیل ہیں کہ ان کے کہنے پہ یعنی کہ ان کو راضی کرنے کے لیے گائے کا گوشت منع کرتے ہیں اور یہی حال آج جو ہے وہ جہاں پہ اکثریتی ہی علاقے ہیں مشرقوں کے ہندوؤں کے ہمارے اپنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو ہیں ان کو راضی کرنے کے لیے گائے کے گوشت پہ پابندیاں لگا دی پڑتے گائے کے گائے کے ذبح ہونے پہ پابندیاں لگا دی پڑتے ہیں ایک دن گائے کے گوشت پہ پابندی لگا دی انہیں راضی کرنے کے لیے دوسرے دن اذان پہ پابندی لگا دی انہیں راضی کرنے کے لیے آج پھر رسول علیہ السلام کی عزت الناموس کا مسئلہ بنا تو انہیں راضی کرنے کے لیے آکل علیہ السلام کی عزت کے مسئلے سے بھی ہاتھ ہو لیا انہوں نے وہ بھی کہا انہوں نے کہ ایسا نعرہ لگانا ہی کہ گسا کی سزا قتل ہے کہتے شری نعرہ ہے نوز باللہ کہتے یہ مجرمانہ نعرہ ہے یہ غیر شری نعرہ ہے اس کے شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے ایسے ایسے پاگل کے بچے اگائے ہیں ہمارے معاشرے میں بتائیں بھائی تو یادین یا کا مطلب کیا ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ لیکن تمہارے اسلام میں کون سے داخل ہو تمہارے پاس رسول اللہ کی عزت اور نموز کے مسئلے کی اہمیت اور حساسیت کا تمہیں ہی نہیں ہو گئے دروازے میں پاؤں رکھ کے پیچھے مطلب دیکھتے رہے ہندو کیا کہتا ہے پیچھے دیکھتے رہے یہودی کیا کہتا ہے پیچھے دیکھتے رہے نسرانی کیا کہتا ہے پیچھے دیکھتے رہے کہ بدھو کیا کہتا ہے کہ جی میں تو بڑا مسلمان ہوں رعایت کن کی ہے پیچھے سب کی رعایت ہے سب کی رعایت ہے ویلنٹائن ڈے آ گیا وہ لے لیا کرسمس آ گیا وہ لے لیا ہمیں سمجھ نہیں آتی میچ آ جائے تو سارے کریکٹر بن جاتے ہیں سارے لوچے بن جاتے ہیں کرسمس آ جائے تو سارے, بن سارے نسرانی بنے ہوتے ہیں اور کوئی معاملہ اس طرح کا جائے تو سارے کے سارے وہی بنے ہوتے ہیں ہولی دیوالی آ جائے تو سارے اسی پہ لگے ہوتے ہیں یہ عجیب بات ہے اس خلوفی سل میں کافی کا का مطلب ہماری قوم کو سمجھ نہیں آیا یا چاہتے ہی یا پھر ہمارے مولوی نہیں سمجھانا چاہتے خود قلوف نے اسلام میں پورے کے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نشانوں کی پیروی نہ کرو انکم ادب مبین بے شکر شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اللہ اکبر آگے اللہ تبارک نے سزا بیان فرمائی وعین فرمائی مفاہم ذللت من بعد ما جاءتكم البینات یا واضہ بیانات روشن دلائل انے کے بعد بھی تم اگر پھسل جاؤ تو فعلم وان اللہ عزیز حکیم <حَكِيمٌ> یقین کرلو لو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ غلبے والا بھی ہے حکمت والا بھی ہے یہ یہ یہ وحی سنائی آ رہی ہے دھمکی دی جا رہی ہے انہیں جو لوگ اسلام کے مکمل روشن احکامات دلائلانے کے بعد بھی دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں یہودی کیا کر رہے ہیں سکھ کیا کر رہے ہیں ہندو کیا کر رہے ہیں فلانا کیا کر رہے ہیں ڈھماکہ کیا کر رہا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں تھوڑا, تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا ان سے لے کے اپنے اسلام کو ہلیے بندہ بگاڑ کے رکھ دے دیکھیں جی رابطہ بار کو بتا رہا نہیں یہاں بعد ماجات کمل بجینات جو واضح دلائل آ جائیں بینات آ جائیں تو میں کہ پھر فیصلہ نہیں ان سے پھر فیصلہ نہیں ہے ان سے اس سے ایک اہم مسئلہ ثابت ہوا فقہہ کا جس مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے اس کا تعلق بینات کے ساتھ نہیں ہوتا نہیں سمجھا مسئلہ اس کا تعلق بینات کے ساتھ ہے نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے مسئلہ اجتحادی اور استمباتی وہ کون سا مسئلہ ہوتا ہے اتحادی اور اجتماعی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ایک مسئلہ واضح طور پر قرآن میں آ گیا اور حدیث شریف میں اسے بیان کر دیا گیا وہ سے ہو گیا وہ کیسے ہو گیا نات سے ہو گیا اس کے علاوہ جو مسائل ہیں یہ سیاح کرامردوان کا کسی مسئلے پر اجماع ہو گیا وہ ہو گیا بینات اب وہ مسائل جن میں صحابہ کا اختلاف ہو اب وہ مسائل جن میں امت کے علماء کا اختلاف ہو وہ مسائل بینات سے نہیں ہیں بلکہ وہ مسائل جو ہیں وہ اجتماعات کے ساتھ اور اجتہاد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ لڑنا جھگڑنا اس مسئلے پہ چاہیے جو بینات سے ہو استمباتی اور اجتہادی مسئلے پہ جس کو رب تبارک وطالع نے بینات نہیں فرمایا اسے مولوی بین قرار دے کے اس پہ لڑنے والا وہ کون ہوتا ہے اسے مولوی بجینات کیسے کہہ سکتا ہے بھائی جو مسئلہ اتحاد کے ساتھ تعلق رکھتا ہو استمباد کے ساتھ تعلق رکھتا ہو فکہ نے اسے اپنی مجتہدانہ بصیرت سے اسے اخذ کیا ہو اس مسئلے کو بجنات کے ساتھ جوڑ کر کے پھر اس پر کفر تکفیر کرنا کسی کی تفسیر کرنا کسی کی یہ کہاں کا انصاف ہے آج جو مولوی مسائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے اکثریت کا تعلق جو ہے وہ اتحاد کے ساتھ ہے آج جو مولوی جن مسائل پر لڑ رہے ہیں ان میں سے اکثریت کا تعلق اتحاد کے ساتھ ہے کے ساتھ ہے اب بتائیں بھی بھی بھی کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا قربانی کرنا اور ہمارے لیے اس کا سنت ہونا واجب ہونا یہ میں سے اس پہ زلیل حملہ آوا رہے ہیں اب یہاں پہ دفاع کرنے کے لیے مولوی نظر نہیں آئیں گے آپ عقیدہ ختم نبوت بجینات میں سے ہے عقیدہ ختم نبوت بات میں سے ہے اب اس پہ اتنے مولوی آپ کو بولتے دکھائی نہیں دیں گے اکا دکھا بچار ہے جو اپنے طور پہ بول رہے ہیں وہ بول رہے ہیں آپ کو مولوی عمومی طور پر بولتے دکھائی نہیں دیں گے کہ عقیدہ ختم نبوت ہو اور رد مرضائیت ہو اس پہ بولتے دکھائی نہیں دیں گے آپ کو مولوی کیوں یہ تو بگی میں سے تھا اے جی؟, اے جی اور اسی طرح کر کے عقیدت توحید جو ہے آج عقیدت توحید پہ کتنی زد پڑ رہی ہے کس طرح کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی توہین ہو رہی ہے کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو مسلمان کے لانے والے رب تبارک و تعالیٰ کی توہین کرتے پھرتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی ناموز کا مسئلہ توحید کی ناموز کا مسئلہ اور رسول اللہ علیہ السلام کی ناموز کا مسئلہ بھائی یہ تو بجی نات میں سے تھے انہیں پکڑ کے تم اختلافی بنا رہے ہو اور خود کہتے پھرتے ہو کہ ہم جناب بڑے پائے کے بندے ہیں اپنے آپ کو مفتی کہتے پھرتے ہو جو بینات میں سے مسائل ہیں انہیں جناب استنباتی اور اتحادی مسائل قرار دے رہے ہیں اور جو اتحادی مسائل ہیں انہیں پکڑ کے بینات میں سے قرار دے رہے ہیں جہاں پہ کافر کہنا چاہیے وہاں پہ مومن کہتے پھرتے ہیں وہاں پہ خود کودتے پھرتے ہیں اور جہاں پہ کچھ نہیں کہنا چاہیے وہاں پہ جنگ میدان جنگ بنایا ہوا انہوں نے سمجھ نہیں آ رہا مسئلہ اتنا واضح مسئلہ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا میں کہ فائن ظللت من بعد ما جاءت لكم البینات میں بیینات آنے کے بعد بھی تم میں سے کوئی پھسلے ہیں تو ہمیں وہ کون ہے تو وہ یقین کر لے کہ اللہ تبارک و تعالی غلبہ والا حکمت والا ہے اب بتائیں بھائی دو مسئلے ہیں ایک مسئلے میں امام اعظم بو رضی اللہ عنہ اسے فرض کہتے ہیں امام شافی اسے حرام کہتے ہیں تو بتائیں ان میں سے اگر یہ جس طرح مولویوں نے نظریہ اپنا لیا بنا لیا عقیدہ اپنا ایک کو حلال کہہ دے دوسرا عالم اسے حرام کہہ دے تو اس پہ تفسیق اور تبدیل اور تکفیر شروع کر دی تو پھر امام اعظم بو رضی اللہ عنہ اور امام رضی اللہ عنہ میں سے ایک کو تو پھر حق کو چھوڑنا لازم آتا یا نہیں آتا ایک کو تو آپ پھر نوزالک شما نوزالک یہ کہیں گے کہ وہ حق سے ہٹا ہوا ہے ایک کو آپ حق سے دور کہیں گے پھر भीगे भीगे भीगे भीगे भीगे। لیکن نہیں رفتار کو بتا رہے بجنات میں بجناات آنے کے بعد نہ اب نہیں بجنا جہاں تو جہاں مسئلہ اشتہاد کا ہو استمبا کا ہو استدلال کا ہو تو وہاں بھی نہیں بھائی نہ وہاں تکفیر چلے گی نہ تفصیل چلے گی نہ تدنیل چلے گی نہ وہاں پہ آپ کسی کو یہ کہہ سکتے کہ فلانا باطل پر ہے نہ امام اعظم و حنیفہ بھی حق پر امام اشافی بھی حق پر وہ ایک چیز کو فرض کیا کے ہاتھ پر ہیں دوسرے اسی چیز کو حرام کیا کے ہاتھ پر کیوں؟, کیوں کہ اس مسئلے کا تعلق بیناک سے نہیں ہے اس کا تعلق استدلال کے ساتھ ہے استمباد کے ساتھ ہے اتحاد کے ساتھ ہے مجتہد جو ہے بخاری میں جی سے بات ہے مجتحد اتحاد کرے اکلے سامنے میں وہ صحیح اتحاد کرے میرا اللہ اسے دو ثواب بتا فرماتا ہے اگر غلط بھی کرے اکل سامنے بین ان عالا ہوا جرون اگر غلط کرے اسے اللہ تبارک وطالع پھر بھی ایک ثواب بتا فرماتا ہے میرے دین کے مسئلہ اخذ کرنے میں کوشش تو کی ہے اس نے جی جد کی ہے رب تبارک ایسے بندے کو سباب کرے اور ملا ملوانا کھڑا ہو کے اسی کے گلے کو کاٹنے شروع کر دے بردے بردے اے؟ اے؟ اے؟ اسی کو جناب فاسق، فاجر اور نقصان کرنے والا پتہ کیا کیا دین کا دشمن کیا دے؟ سمجھ پڑھ رہا ہے مسئلہ جی یہ الگ بات ہے کہ آپ کے لیے ایک بات جو میں کر رہا ہوں یہ خشک ہے لیکن یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے مسئلہ یہ مسئلہ سمجھنا انتہائی ضروری, ضروری, ضروری ہے ضروری حلو حلو جیسے یہ کل حاجی صاحب کہتے ہیں جی میں ایک جگہ نماز پڑھنے گیا اب حدیث سے دروں میں کھڑے ہو کے جس طرح یہ پلر ہیں ان میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا منع رسول اللہ صاحب نے منع فرمایا تو کہا منع فرماتے ہیں اب یہ گئے کسی جگہ نماز پڑھنے کے لیے مولوی صاحب نے اسی طرح بچھایا ہوا تھا مسلح پلروں میں انہوں نے مولوی صاحب کو کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہتے نہیں کہ ہم نے کسی مفتی سال سے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت بڑے پلر ہوتے تھے جہاں پہ بندہ دکھائی نہیں دیتا تھا اس لیے من آ کر شام کے دور میں بڑے پلر بنا کون آیا تھا یہ بتا عجیب بندہ بھی اس وقت جو پلر ہوتے تھے نا ہم نے اپنی پرانی جو زندگی تھی اتنے بھی پرانے نہیں ہیں پرانے جو تھے ہم جب کون سے پلر جب جب جب یہ علیحدہ یعنی پلر کھڑا ہو گیا وہ چاہے جو بھی ہو اے؟ اے؟ پھر یہ کہنا کہ جناب نہیں جی یہ سلیب جو وہ پہنتے تھے وہ بڑی سلیب ہوتی تھی اس سے منع کیا گیا تھا ہم تو چھوٹی پہن رہے ہیں لہذا یہ حرام نہیں ہے اے؟ اے؟ اے؟ شریعت مبارکہ میں جو کہا گیا ہے کہ کتے کا گوشت کھانا حرام ہے تو وہ یعنی خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے تو کہتے ہیں وہ تو عرب کے خنزیر تھے ہم تو پاکستانی خنزیر کھا رہے ہیں یہ کیا بھائی اس سے تو پورا دینیا آپ کے ہاتھ سے جاتا رہے گا پھر کیا بچے گا آپ کے پاس سمجھایا مسئلہ کچھ بھی نہیں بچے گا وہ ماں کے ساتھ زنا کرنا حرام تھا شہریت میں لیکن وہ اس وقت کی ماں تھی لیکن آج کی ماں کے ساتھ حلال بھئی یہ کیا ہے عجیب بغیر خدا خراب کرے ایسے ایسے پاگل کے پٹھے ممبر پہ مسلے پہ کھڑے ہوئے آگے سامنے میں آ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ممبر پہ باندر ناچیں گے تو وہ باندر وہ امام بری سرکار سے چل کے تھوڑے ہوں گے وہ یہی ہیں اے؟ اے؟ وہ یہی ہے ان نام مراد کسی چیز کا پتہ نہیں ہے اور ایسی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا شاید ہو سکتا ہے یاد ہو گجرا والے عبدالغفور صاحب عبدالغفور صاحب اپنے جو ہیں یہ اور میں ایک جگہ نکاح پڑھانے گئے تو وہاں ایک مسجد میں جا کے نماز پڑھی ہم نے مغرب کی موری صاحب نے مسلح ہے دروازے میں بچھایا ہوا ہے دروازے میں مسلح بچایا ہوا ہے اور کسی کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا مولوی صاحب کھڑے ہیں پیچھے بندے کھڑے ہیں اور باقیوں کو آواز آ رہی ہے کوئی جناب مولوی صاحب دکھائی نہیں دے رہے نماز پڑھائی اس نے نماز پڑھانے کے بعد میں گیا دو چار بندے بیٹھے تھے اس کے پاس میں نے کہا آپ سے بات کرنی ہے میں بڑا ادب کے ساتھ کھڑا ہوا اندر جا کے کونے میں کہنا کہا جی فرمائیں میں نے کہا جی آپ نے جہاں جہاں نماز پڑھائی ہے نا یہاں پہ نماز نہیں ہوتی آپ مہربانی کریں یا تو مسلح اتنا باہر کر لیں کہ آپ کے پاؤں باہر ہوں جہاں پہ نمازی کھڑے ہیں وہاں پہ آپ کے پاؤں ہوں یا پھر آپ مسلح اندر کر لیں کچھ نمازیوں کو آپ اپنے ساتھ اندر لے جائیں باقی نمازی آپ کے باہر کھڑے رہیں یہ دو صورتیں ہیں نماز کے ہونے کی آپ مہربانی کریں لاہو جی اتنا مسئلہ میں نے بیان کیا موری صاحب کوڑ کھا گیا ایسے جیسے وہ ابھی دو تین دن پہلے آپ نے دیکھا گا نا گائے مارنے والی کیسے دیکھتی ہے کسائی کو ایسا حال ہو گیا <تصفح> <پر، تصفح> اس طرح کر کے نا ٹھمکار کے اچھی طرح پھر وہاں سے نکل گیا اس نے بات سننا گورنر بتائیں بتائیں اللہ تبارک و اتارنے کا اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ مولوی نہ بیان کرنے والے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں جس وجہ سے سارے خرابی لازم آ رہی ہے کرنے والی باتیں وہ کرتے ہی نہیں لوگوں کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں برباد ہو رہی نمازیں لوگوں کی لیکن ہم کن مسائل میں پڑھیں ہر ایک کو پوچھ لیں وہ کیا کیا بیان کرتا ہے پھر تو ہر بندہ جو ہے نا اختلافی مسائل میں ایکسپرٹ ہوگا مائر ہوگا لیکن دین کی جو مبادیات ہیں جو بنیادی چیزیں ہیں ان کا پتہ ہی نہیں رب تبارک ارشا فرمایا جی دیکھیں, دیکھیں, دیکھیں ان عزیز الحکین بھائی یقین کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ غلبے والا حکمت والا ہے یعنی جو ہے بھی تمہیں حکم دیتا ہے وہ اپنی حکمت سے عطا فرماتا ہے تمہیں چاہیے کہ اسی کو اپناو دائیں بائیں نہ دیکھو تم ہیں اگے دیکھیں اللہ اکبر اتنی بڑی وعید رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی, فرمائی کہ اپ بھی جو ان مسائل میں, میں پڑے ہیں جن کو اسلام دین عقیلے کی سمجھ نہیں آ ہیں وہ ان کے بارے میں کیا فرمایا هل ينظرون الا ايات يحم الله فيه ذللم من الغمام میں کیا یہ اس انتظار آ میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی خود بادلوں میں اور ملائکہ آ جائیں ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی بادل عذاب کے لے آئے اور فرشتے بھی آ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں بتائیں بھائی کتنی بڑی بات ہے ہر اللہ فی زور یہاں اللہ کے آنے سے مراد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا آنا ہے میں خیال اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کازاب آ جائے اور بادلوں کی صورت میں آئے اور عذاب ان پر برس پڑے اور تبارک و تعالیٰ کے فشتے جو ہیں ان پر عذاب برسانے کے لیے آ جائیں اسی انتظار میں بیٹھے یہ کس بات پہ کہا جا رہا ہے <سؤال> جو لوگ ربتبارک و تعالیٰ کے دین میں مکمل طور پر داخل نہیں ہوتے ان کے لیے سخت وعید ہے وعید ہے شدید ہے ان کے لیے اور ربتبارک و تعالیٰ نے کتنے واضح انداز میں فرمایا اور آ سامنے فرمایا کہ یہ دیکھیں کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا قیامت کے <سؤال> دن قیامت والدین اللہ تبارک و تعالی کا جب عرش رکھا ہوگا اس کی شان کے مطابق اس کی کرسی رکھی ہوگی اللہ تبارک و تعالی بادلوں سے نزول جلال فرمائے گا بادلوں سے اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق تشریف لائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی کرسی جلالت پر اللہ تبارک و تعالی نزول جلال فرمائے گا جیسے اس کی شان ہے لیکن یہاں پہ مراد جو ہے وہ عذاب ہے یعنی مطلب یہ کہ ان کو دھمکایا جا رہا ہے جیسے کہتے ہیں نا میں آؤں پھر ہیں है? کہتے نہیں کہتے یہ جا رہا ہے میں آؤں پھر رب تبارک وتعالى میں کہ اسی انتظار میں کہ میں آ جاؤں یہ کوئی چھوٹی بات ہے رب تبارک وتعالى خالق اور مالک ہو کہ ارشاد فرما رہا ہے حالی ان درو الا یاتہم اللہ فی ذلل من الغمام میں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان چیز انتظار میں کہ میں آ جاؤں ہیں اور ملائکہ آ جائیں بادلوں میں عذاب نازل ہو جائے ان پر وقود یا اور اسی وقت ان کا سارا کام ہی تمام کر دیا جائے بتا ہے بھائی جو یہودیت کی صرف رعایت رکھے ان کا حال یہ ہے جو آج یہودیت کی جمہوریت کے لیے مرتے پھرتے ہیں قتلوں کرتے پھرتے ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کا انجام کیا ہوگا جو آج ہندوؤں کی رسوم لے کر کے جناب لیے پھرتے ہیں انہیں کمروں کو جناب غسل دیا جا رہا ہے اور کمروں کو جناب کئی کئی سینکڑوں کے دلال میں چادریں چڑھائی جا رہی ہیں پوری پوری ہندوانہ تہذیب بنا لی گئی ہے کی تہذیب بنا لی گئی ہے یہودیوں کا طریقہ بنا لیے گئے بتا ان کا کیا انجام ہوگا حرک ان کی یہ ہے عذاب آنے والی اوپر سے کہتے پھرتے جنت دو میں میں تو کیا میرا صاحب ہی نہیں جائے گا بدماش دیکھو اتنا دہن ہے منہ پھٹا دوں رب تبارک وطالع نے فرمایا اللہ تبارک وطال اگر اپنی حکمت کے تحت تم سے عذاب کو دور کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں چھوٹ دے دی گئی ہے تم اپنی اصلاح کرو آ جاؤ اسلام کی طرف اسلام کے پورے پورے احکامات جو بیانات ہیں ان پر ہی رہو جو اتحادی اختلافی مسائل ہیں انہیں صرف بیان کر دی جائے ان پر جھگڑنے کی تمہیں قطل اجازت نہیں ہے رب تبارک وطالعہ میں اگر تم ایسا کرو گے تو ترجع الامور سارے معاملات پھر رب کی بارگاہ میں جمع ہو رہے ہیں سارے امور اسی کی بارگاہ کی طرف لٹائے جا رہے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قیامت والا دن بتائے گا دنیا میں مہلت دی جا رہی ہے لیکن قیامت والا دن تمہیں چھوٹ نہیں دی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیقت فرمائے